also my love you مو لانے مس پہ سو ہوگی سامنے سلام دوستوں کے سراد ناچیر سے اکراد ایک موضوع بیان کرنا ناچیوں نے ضروری سمجھا جس کا عمان ہے سب گوشت یا کاری کرو چھو اگچے اسی کی ضرورت کے ہے تی چند معلومات باتیں اس کے متعلق بیان ہوتی رہی لیکن محنت کے ساتھ اس کے جملہ مسائل پر حاوی گفتگو کبھی نہیں ہوگی مخالفین کی طرف سے بے جا اعتراضات بھی ہوتے ہیں دوستوں کی طرف سے بعض کی بھی ہوتی ہیں ہمارے حضرات اور نا چیز کی طرف سے بعض اوقات غلم بھی ہو جاتا ہے حاضر سے تجاوز بھی ہو جاتا ہے اگرچہ ہوتا دینی بیرت کی وجہ سے ہے ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھ کر احکامات سب کو شتم کے متعلق ہو ہیں ان کو مکمل بیان کرنا ضروری سمجھا تاکہ ناجائز اعتراضات ان کا دفاع ہو اور اگلوں کو پھر موقع نہ مل ناجائز بولنے کا دوستوں کی تنقیدات جو ہیں ان کی بھی چاندیل کر کے ان کے متعلق بھی وضاحت ہو جائے کہ یہ کس حد تک بات کرتے ہیں تنقید جو کرتے ہیں کس حد تک سیل اور ہماری طرف سے جو غلط ہو جاتا ہے حد سے تجاوز ہو جاتا ہے یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور سب حضرات کے چھوٹے بڑے ہم میں سے جو آم شرعیہ بیان ہوئے بند ہو جائے سالم <تصفح> شاہف فرمان کے مطابق فتح کھولو بھری آدم فرما تمام بری آدم فتح لیکن مستعلام کو خیر الخطہ میں تباہ ہوں اور فرمایا اور بہترین خطا کار وہی ہیں جو تو کرنا چاہیے شریف کے لیے شریف ہے کلو بلیاظم ختوا ہوں بخیر الخطہی تو بھائی ہم سراپا خطا ہیں ہم کتاار ہونے کے باوجود اشرار نہیں کرتے غلطی خطا پر اشرار کرنے والے ہیں ہم اللہ تعالی کے فضل سے حق کے ساتھ گھومنے والے ہیں جب حق ظاہر ہو جائے گا ہم اس کے سبحان اللہ ہمیں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف ہے سمجھ نہیں آ رہی نہ دوستی کسی دوست کے کی دوستی کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے نہ دشمن کی اداوت کا دشمنی کا خطرہ ہے جب اللہ رسول کی بات آ جاتی ہے ہم گھوم جاتے ہیں اور مومن ایسے ہی ہوتا المومن جدور مال حق مومن حق کے ساتھ گھومتا تو ناجیر نے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ آج کے اس موضوع کا انتخاب کیا اور اس پر پوری تیاری کی ہے میں تو اپنی سکت اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق اپنی جس مطابق اس مسئلے اور موضوع کی تحر تک پہنچ گیا ہوں اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو میرا دعوی نظر نہیں نہ دعوی کی ماں ایسی بھی ساری بات ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ آپ جیسے سنیں گے آپ محسوس کر کہ زندگی میں یہ موضوع اس تحقیق کے ساتھ آپ پہلی مرتبہ اس سلسلے میں اب بلا میں یہ بات کروں گا کہ عربی کے اندر گالی گلوچ نکالنے گا کے لیے کیا لا ہونے والا ہیں؟ یعنی گالی کا جو مان لفظ ہے نا ہاں، ہماری زبان گالی نکالنا گالی دینا عربی میں کی اس کی جگہ کیا استعمال ہے ساب کا پہلا دوسرے نمبر پر پہ شاتمش ادھر ہم کہتے ہیں گاڑی دینا رہے سبو شد اور اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو تو آپ نے سنا ہوگا یار فلحال بھی سب کو شت پہ سکتا یہ استعمال آپ نے سنا ہوگا آپ کے معاشرے میں سب کو یعنی فلانے کی سبو شدم کی وقت یعنی گاری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 بری بے حیائی درساکھ شامل جاتا ہے اس کی بھی وزارت وزار کیا لال لال اتر لال اتم اس کے ساتھ بری غیبت بھی اس کے ساتھ ملتا ہے ملتے فرق ہے مگر ہیں بھی درتا ہے سب و شتر کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی حقیقت بیان کیا کی جاتی ہے ہماری بولی میں گالی عربی میں سبو شت تو سب و شتر کی حقیقت کیا ہے کیا چیز ہے اگر سے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگ اتنا واضح, واضح ہوتی ہیں جو لوگ خود سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ہے تو گالی جو ہے نا یہ ہے اسی طرح سیکھنا چاہیے کہ ایک بالکل واضح ہے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں اپنی اپنی زبان میں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 اور لطیف قسم کے سے بیٹھنے والے ہو اور لطیف معاشرے ہوتے ہیں وہ بہت ہے۔ ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے کہ <تصفح> بعض <باہت تصفح> <باہت> ایسی چیزیں ہیں <تصفح> <اندھائی> کہ جو عرب کے معاشرے میں عرب کے معاشرے میں اور اسلام کی زبان میں شریعت کی زبان میں وہ گالی شمار ہوتی ہے لیکن ہمارے ماحول معاشرے میں وہ ہیں وہ آم ماحول کے مطابق اب سب کو شتم چیز ہے وہ میں سبو شتم کے لے ہمارے اولا باباجاد جس طرح بیان فرماتے ہیں وہ دو طرح کا کلام ایک یہ ہے کہ جی ہر بولی ہر الشو ات ال سے دیکھی جا رہی پینتالیس سال دو میں مشر کا چھپا ہوا ہے تو سب کے لفظ کے ساتھ یہاں دسوں کی مال کی مذہب کے ہیں ان کے حوالے کہ مکلو کرام ہے کبھی ہر کبھی کلام کردہ کلام بری بری کرامی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب کی پوری حقیقت کو نہیں کھولتا کیوں کہ ہر بری بات جو ہے بری بات تو شاید کی اور کہہ رہے ہیں کہ گالی چاہ رہی بری بات مثلا بچہ کوئی بور سلا اچھا نہیں بولتا وہ تو آپ کہتے ہیں ڈیڑھ بری بات ہے لیکن اس کو گالیاں نہیں کہتے کہ بچہ گاڑی چلانا رہے گی بری بات کسی <سلام> کی طرف منسوخ ہو یا نہ ہو وہ <سلام> بری ہے <سلام> لیکن گالیوں کے اندر یہ مفہوم ہمیں بتاتا ہے یہ مفہوم لازمی ہے یعنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ہر بری بات کو نہیں کہیں گے ہر ایسی بری بات جو کسی کی طرف منسوخ کی جائے پھر وہ جا کر سب بجے سمجھ لیا مشرا دیکھے یہ ترتی ہے اس کا ذکر صاف لفظوں میں جس طرح میں نے کر دیا یہ کبھی کام شمار ہو بلکہ اس کو فوش شمار کیا جاتا ہے Hi, hi, hi, hi, hi, hi. اب بات تو بری ہے لیکن Lekra, Lekra, اگر کوئی بچہ گندگی کا ذکر کرتا ہے یا میں نے ذکر کر دیا تو اس سے کسی کو میں نے سبز شکل تو نہیں کیا نا بادری سبزیک میں نے کسی کو گالیاں نہیں کی کلام کبھی ہے تو معلوم ہوا امام رسوخی کی یہ بات جو وہ پوری حقیقت تو ابھی کھول ان کی بات یہاں چھوڑ دیں تاجر آلو سے لغت کی کتاب ہے اور اور وشوکر کی کتابوں سے مشافہ تو لگائے بات کہ کسی غیر یعنی اپنے علاوہ کسی شخص کے سامنے اس کو مخاطب کرتے गतुण। ایسی गतुण। بات کرنا جس کو پسند نہ کرے یہ گالیاں اب یہاں پر ایک اضافی چیز آ کہ بے اشافہ ہونا ضروری ہے اگر سامنے نہ ہو پیچھ پیچھے اگر اس کی طرف کسی برائی اور آئے کی نسبت کرتا ہے تو میں گالیاں نہیں جبکہ دیکھتے یہ ہیں کہ پیچھے پیچھے بھی گالیاں ہوتی ہیں کہتے ہیں یاد پلانا پیٹ بلانے نے کارڈ بھی اس میں گاڑی بالکشافا اور سامنے ہونا چاہیے طرح کرنا یہ صحیح سمجھنے اسی طرح کا کلام بالکل اسی طرح کا بلتا جو ہے نا امام اتنے آپ ادین شامل احمد امام ابن عابدین ادین احمد کے بیٹے وہ بھی ان کی طرح کمال سبحان اللہ آلہ ان کا نام آلہ ان کا تکملہ ہے کوٹ آف اویلیبل الاخیار یہ جو امام شامی کی کتاب ہے والد محترم کی کتاب پہ انہوں نے تکملہ لکھا ہے جو باتیں رہ گئی انہوں نے پوری کر دی ہے جو ابا جی سے رہ گئی انہوں نے بیٹے نے پوری کر دیشال وہاں پہ کام آئے ہے اپنے وقت کے تو انہوں نے منظومہ ابن واہبان جو ہے نا اس کی شرح ابن واہبان کی اپنی جو ہے ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ شا، شا، شا، گالی جو ہے نا یا تو ایسی چیز کے ساتھ ہوگی ایسے الفاظ کے ایسا ایپ کے ساتھ کہ جو عیب اور خرابی انسان میں ہوگی یا ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس میں نہیں ہوگی منہ سامنے ہوگی یا پیٹ پیچھے ہوگی یہ چار سورتیں بنا جو شتم کیا گیا یعنی کسی گندی اور کبھی چیز کی رسبت کی جا رہی کسی تو دیکھیں گے اس میں ہے کیا نہیں سامنے ہے یا پیٹھ ہے چار سورتیں بنا رہی چار سورتیں بنانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر وہ پیٹھ پیچھے تو بن جاتی ہے جس کو گیلا کہتا ہے اور اگر منہ سامنے ہو تو پھر یہ احساس ادب عدد بے ادبی گستاخی کہہ لو وہ بن جاتی ہے لیکن لا چیز اس بات کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے ان کی تاریخ جو ہے نا سمجھنے آ رہی یہ بھی صحیح حقیقت کو واضح ابھی نہیں کر رہی۔ کیونکہ اس کے اندر وہی بات آ گئی کہ بال مشافہ ہونا ضروری ہے ہمارے تمام اولما لکھتے ہیں من سمبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوتل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے آپ السلام بے مشافہ تو ہے گالیاں دینے والے کے سامنے آپ بولیں لیکن گالیاں بولا جا رہا ہے تو بھائی بے مشافہ سامنے ہونے والی بات کوئی بات کوئی بات نہیں یہ بال صورتوں کو سامنے رکھ کر یہ تعریف کی جائے تو ٹھیک ہے لیکن سب کو شتم کی تمام صورتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ یعنی کیا مطلب کہ اگر میرے شافا گالیاں تھے دوستوں دن شامل ہو جائے گا اس پر یہ تعریف شادک آ جائے گی سچی ہو جائے گی لیکن اگر پیٹ پیچھے کر رہا ہے تو اگر وہ سب ہے لیکن یہ سب یہ مانا اس کو شانہ نہیں ہوگا یہ تعریف اس کو شاند نہیں ہوگا نہیں اب ایک مانا صاحب روحمانی منانی نے تشریف روحمانی شریف میں لکھا ہے باد البا کے حوالے سے وہ ہے ریکروج مسالی مجربی تقریباً ریحانہ کہ کسی کی بدیاں برائیاں بیان کرنا ماہر تاخیروں ذہانت کے لیے تاخیروں یہانت کے لیے یہ تعریف جو ہے نا ناچیز کو ان دو پہلے حضرات دو ہیں یا تین ہیں نکلیں گے ان حضرات کی تاریخ سے یہ تاریخ مجھے بہتر لگ رہی ہے اس کے اندر کافی جانوریت ہے اور مانوڑیت آ جاتی ہے یعنی کیا مطلب کہ یہ اس کی حقیقت تو کماح کو واضح کرتی ہے لیکن تھوڑی سی تقریر ناچی مل گا پھر جا کر تو ریکرڈ مساوی ریکر مساو ہے ریکر لے مجدد کی تحقیق والے ہیں یہ دوسرے کا دوسرے کا ذکر لا, کرنا پورے انسان میں کیا یعنی اس کی اس کو حقیر سمجھنا دار دار برد اس کو لوگوں کی نظر میں حقیر بنانے مقصد کو یہ ہے سب گوشا یہ کیا ہے کیا یہ سب گوشت انہوں نے تاریخ کی بعد حضرات سے نال دیا یہ باد اور ماں سے بڑھائے مان لیکن یہاں پر ایک اشتفا پیدا ہو جاتا ہے پھر غیبت کیا ہے اور غیبت اور اس میں فرق کیا ہوگا کیوں کہ غیبت کا مانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان ہوا ہے فرمایا وکرو کا اخاقہ بیمار جاتا ہے فرمایا اپنے بھائی یعنی مسلمان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 پر کیا جائے تو اس کو دہائی کرنا لگے اس کو غصہ لگے یعنی کہ کیا کہہ رہا ہے اگر ایسا ذکر کسی کا پیٹ پیچھے کرو گے کہ جو اس کو سامنے پسند نہ ہو وہ جاتا بھی برما سر یا ہے آپ نے شاشن ساتھی کہ یار سولہ اگر اس میں وہ ایپ پایا جاتا ہو تو پھر بھی وہ ہے اگر نہ پایا جاتا ہو تو وہ تو بہتان ہے سمجھنے آ رہی اب ایک بہتان ہو گیا ایک قبیلہ گناہ اور بہت بڑی علامت جو ہے وہ اسلام میں کیا شمار ہوگی بہتان ایک ہو گئی تھی ایک ہو گیا سب کچھ تینوں میں فرق کرنا ہے بہتان کے مطابق تو آپ علیہ السلام نے خود فرما دیا کہ بہتان یہ ہے کہ کسی کسی کا وہ عیب بیان کرنا جو اس میں نہ ہو بول بول بولو نہ ہو یہ بہتان ہے فلانے ٹائم پر کہتے ہیں صاحب یہ میرا بہتان ہے یہ چھوٹ ہے خترا ہے میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی کہتے ہیں کہ نہیں کا بھی بہتان ایسے ہی بہتانا ایسا ہے لگانا یہ جو موجود ہو اور اگر موجود ہو پھر اس کو دو صورت بنے گی یا تو سامنے کہے گا اس کے یا پھر اس پیچھے اگر سامنے ہو تو قیمت نہیں کیونکہ سامنے نہیں ہوتی غیبت کا لفظ ہی بتا رہا ہے غیبت غیب سے ہے غیبت تو اس کا مطلب پیٹ پیچھے ہو سامنے یا پیٹھ پیچھے ہوگا تو غیبت بن جائے گی بشم سے مقصود احانت تحقیق اور گالی دینا اس کو اور کوئی مقصود نہ ہو اگر دکھ سے دکھ سے کسی کا بیان کرتا ہے کاش تو اس میں نہ ہو اپنے آپ کو اچھا سمجھنا بھی مقصود نہ ہو اس کی تحقیق حانت بھی مقصود نہ ہو دکھ کے طور پر بیان کرتا ہے سمجھ نہیں سمجھنے تو غیبت نہیں کی حقیقت ہے ہیبت کے اگر تفصیلی مسائل جاننا چاہتا ہے تو گیبت کا ناچیل کا موضوع تین 4, 5, 6 گھنٹے 3, 4, 5, 6 گھنٹے کا ہوگا مل گا گھنٹے اس میں آپ مختصر محسوس ہوں گے ان اللہ سمجھ اب میرے بھائی غیبت کے لیے کیا ضروری ہو گیا کہ عیب ہو لیکن کر پیچھے اور مقصود کیا ہو تاکہ ہو ٹھیک ہے یہ ریبت کے آگے والوں ہو گئی محتان کے لیے ضروری ہو گیا کہ عیب ایسا ہو جو موجود ہی نہ بندے کے اندر ٹھیک ہے غیبت کے لیے ضروری ہوا کہ موجود ہو لیکن کر پیٹ پیچھے اب سب کو ختم وہ ہے عیب کسی کی طرف منسوخ کرنا چاہے ہو چاہے نہ ہو چاہے سامنے ہو چاہے کچھ اس کا مطلب ہے سب کو شرم کا مانا بہت عام ہو جاتا ہے عام کا مطلب ہے کہ کیپت بھی اس میں آ جائے گی مہتام بھی آ جائے گا سمجھ بھی آ جائے گا کیوں کہ اگر نہ ہو تو مہتام اور ادھر سب ضرور ہوتا ہے کیونکہ سب میں یہی ہے کہ اس کی بدلی بیان کرنا کے طور تاکیب اچھا بچہ ہو یا سب میں یہ آ جاتا ہے ہونا نہ ہونا, ہونا ہو یا نہ ہو اس کے اندر یہ فرق بڑھ کے ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں یعنی گالی پھر بھی چمار جاتا ہے سمجھ لیا تو بوہتان میں اور سب میں یہ فرق ہو گیا کہ بوہتان جو ہے اس کی صورتیں کم بنتی ہیں اور سب کی صورتیں زیادہ بنتی ہیں وہ خاص ہو گیا یا ہو ٹھیک ہے نا اسی طرح حقیبت جو ہے اس کی صورتیں کم بنے گی اور سب کی زیادہ بنے گی تو اگر منطق کی میں کی زبان بولوں نا تو یہی کہیں گے کہ جی عموم خصوص ہوتا ہے سب عام ہے سب عام ہے اور یہ اچھا یہ منتقل آپ کچھ سب کچھ کیجیے پہلی بات سمجھا کوئی ایسی بات بدی بدی بری بات بولو کسی کی طرف منسوب کرنا محال تحقیق و حانت کے لیے اگلے کو خاصر غلی کرنے کے لیے لوگوں کی نظر اور اس کی قدر ختم کرنے کے لیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے سب وہ شک اسی کو کہتے ہیں اس کے اندر یہ ضروری نہیں کہ وہ ہو اس میں یہ بھی ضروری نہیں وہ نہ ہو چاہے ایب ہو چاہے وہ برائی ہو چاہے نہ ہو دونوں صورتوں میں چاہے یہ کیا بن جا سب بن جا کر اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ سامنے ہو نہ ہو لہذا سامنے ہو چاہے پیٹ پیچھے ہو چاہے وہ ہو اس میں چاہے اور خرابی اس کی طرح منسوخ کرنا بدی برائی یہ کیا بن جائے گا سبو شدم اسی کو ہم گالیاں کہتے ہیں ہماری زبان میں کیا بن گیا گالیاں اور عربی میں سبشت ٹھیک ہے یہ اس کی حقیقت معلوم ہو کہ معلوم مارو نام اب میرے بھائی جب آپ نے سب کو جان لیا پہچان لیا اس کی حقیقت سمجھ لی تھی اگر اس کے ساتھ کون سمجھاتا سا ہوں اگر جب بری بات کسی کی طرف لگاتا ہے کسی کی طرف منحصر کرتا ہے اگر اس نے بات کو سمجھنا ایسی چیزوں کا بھی کرایہ یہ جین چیزوں کو کھولنا گوارا نہیں کیا جاتا اور شرم محسوس ہوتی جاتی تو پھر فوش اور بے حج بن جاتی ہے سمجھے فوہش کے اندر یہ ضروری ہے جس کو ہم بے حج کہتے ہیں یہ جی جب ہی بتا رہے ہیں کہ ایسی بات جس کو کھولنے سے شرم اور حیا کیا ہے وہ کیا ہوتی ہیں شرم جائیں شرم اپنی عورتوں کی باتیں پیشاب پخانا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 کہتے ہیں اس وجہ سے چھپاتی ہے کہ چوہا سونگ نہ لیں اس کو پتہ نہ چل جائے کہ حضرت صاحب ادھر سے گزرے ہیں تو خطرہ ہے پادری صاحب تو اس وجہ سے بہرحال اس کے چھپانے کا مقصد کوئی ہو چھپانے کا پھر اس سے ثابت ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جی اسی وجہ سے اکبندے کو گندگی دیکھتے ہوئے کراہت آنا شروع ہو جاتی ہے کرنے آتی ہے تو اگر واضح الفاظ میں ننگے الفاظ ننگے الفاظ میں پیشاب پخانے یا شرم گاہوں کا ذکر کیا جائے یا اپنی عورتوں کا ذکر کیا جائے کسی کی شرم کا ذکر کیا جائے تو یہ بے حیائی اور بن جاتا ہے یہ پھر سب کو شتم سے بھی سخت ہے اس کو بہت سخت جما دیا سمجھ لیا اب اگر گالیوں کے اندر یہ شامل ہو جائے تو گالی اور زیادہ گندی ہو جائے سمجھ لیا اب وہ کالی سب کو ختم نہ رہا فوج بھی شامل ہو جائے اس کے لیے پھر لفظ عربی میں فوج کی جگہ ایک اور بھی بولا جاتا ہے بذا آگے ہمارا بذا بذا بھی اسی بد کلامی گے ہیائی کی باتیں کرنے کو کہ آپ علیہ السلام سلام نے فرمایا البیا نل بدا اور ملن تھا میں بدی رزیش مکمل سناؤں گا فرمایا گوئی کلامی منافقت سے یعنی کیا مطلب کہ اس کے پیدا ہونے کی وجہ اندر منافقت کی کوئی صفت ہوئی سمجھے نہیں ہاں اب ایک اور لفظ مل گیا بگا اور ایسے شخص کو عربی میں کہتے بکری ان شام بکلا خوش بول سمجھ نہیں اب میرے بھائی جب یہ حقیقت آپ کو سمجھ آئی اس کے بعد یہ ضروری سمجھنا ہے بھائی سب جہاں پر ہوگا گالی گروج وہاں پر تین چیزیں ضرور ہوں گی ایک تو جس کو گالی نکالی جا رہی ہے ایک گالی نکالنے والا ایک جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں تیسرا الفاظ گالیوں کی یہ تین چیزیں ضروری ایسے میں چوتھی چیز ایک اور بھی ہے سبب کیا ہے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 تو میری محنت کا پھل آپ سینے میں محسوس کریں حیران رہیں گے کہ یار اتنا مواد اسے جمع کر کے ہمیں سادے لفظوں میں سمجھا دیا اردو میں بیان کرنا مجبوری ہے ذرا اس وجہ سے کہ وہ ادھر ادھر کے اردو زبان والے جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے پریشان رہیں گے ہو جائے تو خیر چار چیزیں گالی نکالنے والا دیکھا جائے گا کون ہے گالیاں جس کو کو نکالی جا رہی ہیں وہ دیکھا جائے گا کون الفاظ کیا سبب کیا ہے ان کے بدلنے سے حکم بدل جائیں گے سبحان سبحان اللہ اللہ شک مثلا گالیاں دینے والا گالیاں دینے والا اللہ ہو سر سر نیچے کر کے کہنا پڑے گا باہر کا جو بھی کہہ رہا سبحان اللہ شک کہ میں سب کچھ دکھاؤں گا قرآن سے آدیش کیونکہ سب کی ودا کر چکا ہوں اچھا جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں اگر وہ خدا ہو وہ دیکھا جائے گا اگر جھوٹا ہے تو پھر کیا حکم ہے اگر سچا ہے تو گالیاں نکالنے والا کافر کام کہ نہیں پھر الفاظ دیکھے جاتے ہیں بعض الفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں ایک گالی ایسی ہوتی ہے تو اس کے نکالنے سے انسان پر اسی کوڑے لگ جاتے ہیں مسلم اس نے کہا اوزانی تو ہفتے پس گئے اسی کوڑے ہیں سمجھا اسی ہے نہ بھائی گالی نکالیاں نکالنے والے ایک ہیں اور نہ ان کے آکام ایک ہیں نہ جن کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں وہ ایک ہے اور نہ ان کے آکام ایک ہیں نہ الفاظ ایک ہے نہ الفاظ کے آکام ہوئی ہے نہ اسباب ایک ہے نہ اسباب کے آتا پر ان سبحان اللہ اور انشاءاللہ رضیب ابھی تھوڑی دیر بعد آپ دلی کے متعلق تفصیلات سماج فرمائیں گے وضاحت پوری ہوگی سمجھ آ گئی اب جب آپ یہ سمجھ گئے چار چیزیں تو انہیں کے ذمن میں میں یہ سمجھا دوں کہ گاڑیوں کے اب مراتب بن گئے مرتبے بن گئے درجے بن گئے پھر درجے ان ہر درجے کے عہدہ عہدہ حکم ہوں گے بال گالیاں وہ ہیں جو کفر ہوتی ہیں ابتدا ہوتی ہیں بدترین گستاخی ہوتی ہیں اور باد قتل ہو جاتا ہے بندہ جبکہ جس کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں یا وہ اللہ رب العالمین یا بال اللہ اس اسے مقدس کی ہوئی چیزیں ہوئی کہ جن کو اس نے مقدس رکھا ہے اپنی بارگاہ میں اب ان کو گالیاں نکالنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یہ سخت ترین قسم گالیوں کی بن گئی سخت ترین جس کی وجہ سے بندہ واجب کو قتل ہو جاتا ہے سمجھنے آ رہے گاڑیوں کا بدترین مرتبہ اور اونچا ترین مرتبہ یہی ہے اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کل کو مقدس کیا ہاں مقبل ہے ببلا ہے اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ فرشتوں کو رکھتا ہے اس کے فرشتے اس کے مقدس ہیں جو ان کی تو اُن, ان کو گالیاں سب کو ختم کرے گا اسلام سے ساتھ مل جائے گا باجب القطر جس طرح اللہ تعالیٰ کو گالیاں دینے والا القتل ہے اسی طرح اس کے فرشتوں کو گالیاں دینے والا بھی اسی ضرور میں تبدیل کرتا چاہوں جہاں عام لوگ جو حالات یہ کہہ جاتے ہیں لپا مار اس طرح کے بکواس کر جانے یہ اچھا اچھا اچھا اچھا دوسرے دردی میں وہ گاڑی آ جاتی ہیں جو شریکت میں مکروں شمار ہوتی ہے حرام شمار ہوتی ہے یعنی کپڑ سے نیچے حرام وہ چھوڑ دیا میں سال فریشوں والی آتا ہوں اس کی طرف پھر فرشتوں, فرشتوں کے آگے اور مقدس بھی بتا دوں گا بکوتوں میں اللہ کی کتابوں کو راضی نکالے کا پھر آج ہے قتل ہے ورسو رہی اور اس کے رسول و نبیوں کو نکالے پھر ہے ایسے آگے نہیں باقی ہوں میرا اس کو نکالے گا وہی حکم ہے اس کے دین کو نکالے دین کے کسی مسئلے کو مسئلے کو حکم میں نکالے یہ کیا نالے مالا تین ہے کیا فران ہے کیا خمیز تین ہے یہ ایسی باتیں بکواس کرے گا اسلام سے واجب کو پہلا درجہ ہو گیا دوسرا درجہ آ گیا گر پک کا سمجھنے آ ان اللہ تعالی نے جن کو مقدس کر رکھا ہے ان کے علاوہ کسی اور سے وہ کیا آ جائے گا حرمت کے درجے میں کبیرہ گلاب لے کے باجب الگ کو فر نہیں بنے گا سمجھنے آ رہی چیسرا کر کے بعد تیسرا درجہ کراہت کا مکھرو ہو جیسے بخار کو گالیاں دینا جو اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں ان کو ان کا نہیں ہوتا بخار ہے میری جانے نہیں گیا تیرا پتنی اللہ بیماریاں کرنے جس میں غصہ آتا ہے طوفان آیا تو ہلا میں جڑ گئے سیلاب آیا تو جڑ گئے सूरजगिरा लाया जिमें आदत होती है तो नक्स शरीफ हों फिर गार भी उन्होंने निकलती हां जी इस कह देना तेरी भैन बे निकला मेरे लगना सुनना पता नहीं اور اگر غور کریں تو یہ سارے عام چیزاں پائیاں پائی جی اور میں چلو اللہ تعالیٰ سنو اس بیان کی برکت والی بچا لیا دوسروں کو گالیاں بلوچ نکالنے میں اولاد totally. <سطور> کی اولاد کو گالیاں نکالنا بھی شامل ہو جاتا ہے یہ ذہن میں رکھنا اور تاکہ اولاد کو زیادہ گالیاں نکالی کبھی کبھی تو کوئی ہو گئی और गाली सुनवाद मेरी खोश गलरी भैन राहुल गवाही उल्टनी हो जाती है ऐसे बंदा अबा जी को फोन कर लना चाहिए है कि जे गंगे ने तेरे हाथ के तुम बर्दी चाहिए की वजह से भी तुम पर पकड़ोगे मान संभाल के बोलना चाहिए ठोस पकड़ा बहुत था। बहुत ज्यादा बेहिया तो तो हो गया अल्लाह ऐसा तो कराहत वाला दर्जा भी आ गया वो चीजें जो इंसानों से अलावा है ना उनको गाड़ी निकाल करें اچھا اچھا خلاف اولا بہتر نہیں سمجھا جائے جس طرح کسی نے کسی کو گالیاں دی بسوں سے کہا جاہل اس نے آگے سے کہہ دیا جائے ادلے کا بدل شریعت میں جاہل جائے لیکن پسند نہیں کیا گیا سمجھ سبحان اللہ اچھا چوتھا گھنٹہ جواب کہ جائد ہے صحیح ہو سمجھنے آ وہ کیا ہے شریر فتنے با شراب شرارتی فتنے با فسادی لوگوں کو کہاں اور وہ بھی کس طرح کی وہ مستحق ہیں حیدرآباد کو حیدرآباد کہنا شرارتی کو شرارتی کہنا فسادی کو فسادی کہنا چور کو چور کہنا ڈاکو کو ڈاکو کہنا وغیرہ وغیرہ پیٹ پر پہنا سامنے پیٹ پیچھے پہنا سامنے کہہ کو بغیر کہنا کو دیکھ رہا ہے کہ بگاڑ کر رہا ہے کنجر کو کنجر کہنا یہ جواب بالک یہ بال اوقات جب آج شیری پر چلا جاتا ہے واجب بھی ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے واجب بھی ہو جاتا ہے کب جب لوگوں کو نفرت دلانا بچوں کو اور اس کے کتنے فساد سے بچانا بچوں ہو تو پھر ہو جاتا ہے اور بعض گالیاں فرد بھی ہو جاتی ہیں اللہ کافر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی, کسی کو گالیاں کافروں کو اللہ فرماتا ہے شروع جانوروں سے بدتر ہے اب یہ کہنا فرد ہے جو اس یعنی یہ اعتراض رکھنا کہ یہ صحیح ہے اور میں بھی اس کو بار بار کسی وقت استعمال کروں یہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں یہ کہنا فل ہے اگر کوئی آدمی اس کو غلط سمجھنے کا تو اسلام سے اس <سلام> تقریباً تمام آتا میں چاہیے آ گئے کوپر سے چلے حرام <سلام> <سلام> مکرو خلاف اولا سہمد جائز جائز سے واجب واجب سے فرد لیکن یہ فرض کس وقت بنے گا جس وقت کلامی لاہی تلاوت کر کرا اگر اگر کلام علاحی کی تلاوت کے دوران وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ یہ سخت بات میں کرنا چاہتا ہے میں پڑھنے نہیں چاہتا فرق پڑھنا ہے سلاوت میں فرق ہے بننا واجب ہے سمجھنے آ گئی یہ سمجھنے کے بعد کہنا چاہ رہے تھے یہ سب وہ ختم کے کیا ہو گئے درجار تو ہو گئے سمجھ آ گئے یعنی احکام شریعہ کے اعتبار سے یہ احکام شریعہ بیان ہو گئے تفصیل سے سمجھ آ گئی کہ نہیں اس کے ساتھ اب الفاظ بتاؤں کہ آپ کے عرف اور معاشرے ماحول کے اندر جو الفاظ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 اس کو مسلمان کافر کو کافر نہیں کافر کو کافر کہنا گالی نہیں ہے کافر اور اگر کافر کو کافر کہنا گالیاں ہو بھی صحیح تو وہ وہی گالی ہے نا کیا واضح سب رہی بلکہ سنگت بھی رکھ سکتے ہیں اس کو سارے کسی کو چور کہ سرکار کہنا فاضل منافع خبی کانا چاہے وہ ہو یا نہ ہو دونوں شب کو میں جانے لیکن ایک صورت اگر محل کسی کو بتانا مقصود ہو کہ وہ پہچان نہیں رہا پہچان کرانے کے لیے کہے وہ فلانا کانا یہ مقصد ہو تو سبر ختم نہیں ہے یہ کار نہیں کر سمجھ آ رہا اسی طرح آپ کو ٹنڈا منڈا لینگڑا لولا سمجھ نہیں آ رہا لولہ کا پتر لینگڑے کا پتر خور مواتا یہ سب الفاظ گالیاں شمار ہوتی ہیں عربی سمجھ نہیں آئی ہاں ان میں سے بعض ایسے صفات ایسی ایسے صفات اور ایسے لقب کہ جو پہچان کے لیے مہار ہوتے ہیں اور اگلا برا نہیں مناتا اگلا کوئی ختم نہیں ہوگا مثلاً بڑے بڑے امام ہوئے ہیں امام اختا ہوئے ہیں بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں صوفی درویش ولی کامل ہوئے ہیں آفتا اب اس کا مانا ٹنڈا ہے لیکن لوگ بھی کہتے تو وہ بھی برا نہیں مناتے تو یہ کوئی گالیاں نہیں لیکن جو برا مناتا ہے اور لقب کے طور پر اس کے مشہور نہیں ہوا تو یہ گالیاں بن جائے گا بھائی جہر یہ گالی ہے یہ بھی کیا گالی ہے غصہ لگتا کہ نہیں جاہل بھی جا کر کون لگ گئے بھائی میرے کو آدھا یہ مطلب سب و شتم ہے لگو سمجھ الفاظ بھی آ گئے باقی روزانی شرابی وغیرہ اس طرح کے آپ خود یہ الفاظ میں تو مثال کے طور پر ہم دے رہے ہیں اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور پھر بے حیائی والے بھی ہوتے ہیں فلانا پیڑ کا فلان تھو پے فلانا انج... وہ جب عورتوں کا ذکر آ جائے اس میں بتا دوں گا شرم کی باتوں کا شرم کی چیزوں کا ذکر آ جائے تو پھر گالی بے حیائی والی بن جائے گی سوچ گالی خالی گالی نہیں رہے گی پھر کیا گالی بن جائے گی اور زیادہ حرام ہو جائے گی یعنی اور زیادہ سست ہو جائے گا اس کا لیکن اگر غرمت کے حکم میں آتی ہے <تصفح> غرمت کے درجے میں آتی ہے اگر نہیں آتی دوسرے درجے میں آتی ہے تو فرض تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوں یہ نہیں سمجھا یار دو اب دو ایسے بڑھ گئے نا آرام سے چلے جواز تک جواز سے چلے فرض تک سمجھ سبحان <تصفح> اللہ <تصفح> ابو جہل کو لان پی تھا اللہ ترد ہے ابو جہل کو رحم پال سلم سلم تب پت ابو ابو ابو کو یہ گالی ہے لان ہے ترد ہے لان ہے گالی ہے یہ کہنا تو تلے کا پسند کرے کے ہو جائے گا اب یہ تفصیل جاننے کے ہے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آر گالیوں آر کا آر درجہ اور حکم آر ایک ٹھیک ہے لہذا یہ کہہ دینا اور یار فلانا تو گالیاں نکالتا ہے یار اتنا گندا کبھی بندہ ہے اتنا کمی ردمی گالیاں نکالتا ہے ہو سکتا ہے یہ بات کو سترکوں میں یہ پہلے بار بات کو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں جب کوئی آدمی صرف اتنا ہی بات کو جی گالیاں چھوڑا یار ہے گالیاں نکالتا ہے یہ نہیں تمیز کرتا ہے کہ کفر والی گالی نکالتا ہے حرم والی نکالتا ہے مکرو والی نکالتا ہے خلافلا والی نکالتا ہے جہد والی نکالتا ہے سنت والی نکالتا ہے واجب والی نکالتا ہے فرض والی نکالتا ہے ارے کون سی گالی نکالتا ہے سبحان اللہ، سبحان کس کو نکالتا ہے الفاظ کیا ہے سبب سلحان بتا چکا ہوں سبق مشال دیتا ہوں کسی کی لڑکی کے ساتھ زنا ہوا یہ کے پاس فیصلہ کرنے والے کے پاس یہ دہل کہتا ہے یہ دانی ہے اب وانتی ہوگا جو کہے یہ گالی نکال کر مجرم بن رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی یہ وہ گالی ہے کہ جس گالی کو زبان سے ادا کرنا شریعت مطرا نے استحق بنا اس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. اگر کوئی ویسے کہتا ہے سبب مجھے غصہ آ گیا نہ دیا دوسرے میں تو سبب بدلا حکم بدل گیا ارے الفان بدلے حکم بدل گیا جس کو گالیاں دی جا رہی ہیں جو مضبوط ہے مشتوم ہے وہ بدلا حکم بدل گیا ابو وہ کو نکال رہے ہو اور رانتی کہہ کر کہتے ہو بےغیرت ہے عبادت بن رہی ہے اور یہی الفاظ اگر کوئی خدا تعالی کے لیے نعد بلّہ کہہ دے آخر واضح خطرہ ہے سدی کے اکبر کے لیے کہہ دے تو رانتی ترین ہے سبحان اللہ ہم بے لگامے چلتے ہیں شریعت متعارف کی حدود کو جانتے نہیں ہیں اب چنگ نکلے جی چڑھائی کر دی کبھی چشتی پر کر دی کبھی کسی پر یار کی بار سننا دیکھا کون سی نکالتا ہے کس کو نکالتا ہے الفاظ کیا ہوتا ہے کن کو گالیاں نکال دیا ہوتا ہے سبب کیا ہے سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ میں اب تک جو تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں الموسوات سال پینتالیس جلدوں میں جو ہے جس کی ایک جلد میرے ہاتھ میں ہے سب کے لفظ سے سب کے لفظ اور مادے سے میں جو ہے آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس وجہ سے حوالہ جگہ اس کتاب کا کہ اس کے اندر چاروں اماموں کی فقہ کی باتیں اکٹھی کر کے لکھی گئی چاروں فکا اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں موسوا موسوا کا مطلب ہوتا ہے مجموعہ یہ فک ہی مجموعہ ہے مصر کے جو ہے وہ علماء وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پینتالیس دن میں جو بنا دیا, دیا. سبحان اللہ سمجھ اللہ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نا چیز نے جو پہلے ساب و شتم کی تعریف کی تھی تو اس کے اندر جو تبصرہ اپنی طرف سے بلایا تھا وہ اس کا خیال ہے وہ اس میں نہیں بنا اور انشاءاللہ شاء وہ تبصرہ جو بھی سنے گا تو کہے گا یاد کشتی کا تبصرہ صحیح اور اگر یہ وضاحت نہ ہوتی تو سب و شکم کی حقیقت پوری سمجھ امتیاز اور حرک جو ہے وہ ظاہر ہوتا سمجھ نہیں آئی بات نہیں اچھا اب میرے بھائی یہ سب کوئی سمجھنے کے بعد آتے ہیں اس بات کی طرف کیا پرانے مجید میں گالیاں ہیں یہ نہیں احادیث مبارکہ میں گالیاں ہیں یہ نہیں بزرگان دین صحابہ تابین تبا تابین ائمہ کرام ہمارے اولاما بشاہد بزرگان دین سوفیا ان کے پاس گالیاں ہیں یہ نہیں یہ ضروری عمل ہے کہ میں یہاں یہ تفویض کرتا چلوں کہ میں نے کسی انڈیا انڈیا کے کسی عالم صاحب کے بارے میں غالباً مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مولانا شریف الحق امدی صاحب ہیں بندے تو وہ فاضل ہیں انہوں نے کہیں لکھا ہے کتاب مستحد نہیں دین میں انہوں نے کہیں لکھا ہے کہ بھائی پرانے پاک میں یہ بھی کہہ سکتے قرآن میں گالی ہے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 وہ آل خلاف اولا سے حرام کی طرف تو جا رہی ہیں ان سے ان کا کوئی تلق نہیں سبحان سبحان اللہ کیونکہ اللہ ہمارا اللہ اور ہمارے رسول اللہ اور ہمارے سالے ہی پاک ہیں اس بات سے کہ وہ حرام کام کرے سمجھ نہیں آ رہی شک آرام بات کرے مکرو خلاف جن کو چھوڑ دو وہ اس طرح سب سے پہلے پرانے مجید سے پڑھنے کی بجائے پڑھ کر پرانے مجید کو سناؤں کہ یہ اس مقام پر ہے اس مقام پر دعوے کے اس بات سے بھی بہت, بہت بڑی دلیل اور کافی ہے کہتے ہیں میں خود پڑھ کر سناتے رہ یہ ابھی بتا چکا ہوں یہ سب گالیاں ہیں یہ کیا ہے کیوں کوئی بات کسی کی برائی بیان کرنا اس کی طرح منسوخ کرنا ٹھیک ہے نا فلانا انجے تحقیق اور احانت کے طور پر مقصد یہ ہو تحقیر اور احانت مقصود ہو ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے چاہے پیس پیچھے ہو چاہے سامنے ہو وہ عیب ہو یا نہ ہو یہی سب افارنا اور الفاظ بتا دیجیے اب کفار کو پرانے مجید جہل کہہ رہا بے شہور کہہ رہا بے اصل کہہ رہا تو بے اصل یہ گاڑیاں ہیں کہ نہیں کیا ایمان سے کہو کسی کو بے اصل کو غصہ لگتا ہے کہ نہیں اگر یہ گاڑیاں نہیں تو کچھ لگتا ہے بے اصل کو بھی بے اخل کہہ دو تو اس کو بھی غصہ لگ جاتا ہے کہ نہیں اب بے عقل نہ یا شہر او حاخلو مولا کیسے آئے تو آئے آفا اللہ حضرت آفا گئی بندہ ہے حضرت شام تم آفا غریب اللہ ہے تمرون مایا کافی ہو جاتا ہے جو اتنی بات کہہ دے اس نے اگرچہ سبوشتم رسول اللہ کو نہیں کیا لیکن کیا کیا, کیا؟ بولو <متصف> یہ حضرت دو ہاشی سے ذات اور مہاد رکھتی ہے دار اور معرفت بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر پانچ ہے سفا نمبر تین سو پندرہ سفا تین سو پندرہ تین یہ پندرہ ہے نبی اکرم صلی اللہ کے گستاخ کی گستاخیوں کی صورتیں لکھ رہے ہیں کہ کون کون سی گستاخیاں وہ کرے تو بعد جب قتل ہو جاتا ہے صورتیں بیان ہو رہی ہیں فرمایا او آ بہو اے نہ بہو لگائے گیا خلاف اخلاف عیب کے معنی بیان کیا عیب کس کو کہتے ہیں جو اقلان اچھا نہ ہو یا شران اچھا نہ ہو یا الفن اچھا نہ ہو چاہے ہو چاہے ہو تخلیق میں انسان کی چاہے اخلاق میں چاہے دین میں فرمایا یہ سب سے عام ہے فریند من کالا فلان عالمن ہو فقط آبا والم یہ سب بہو فرمایا جو شخص اتنی بات کہ آپ علیہ السلام سے فلانا زیادہ علم والا ہے تو اس نے عیب لگایا لیکن سب نہیں نے یہ نہیں کہیں گے کہ ڈالی نکالی مہان اللہ تو فرمایا عیب کا دائرہ عام ہو گیا وسیع ہو گیا سب سے کوئی میں پہلے بتا چکا ہوں روحتان اور غیبت سے دائرہ وسیع کس کا ہے سب کا لیکن اب سب سے عیب کا سبحان اللہ سمجھ نہیں اللہ سمجھ نہیں آئی ایک ہے برائی کو آپ کی طرح منسوخ کر دینا کسی طرح ایک ہے عیب لگانا کسی ایک ہے برائی اس کی ت... برائی اس کو لگانا ایک ہے عیب لگانا اس میں بڑا فرق ہے بہت تو بھائی فلان اڑال اچھا تو قرآن حقیق سب آ گیا کہ نہ آیا آدی مبارکہ میں یہ امام نا محدث مدد سب حدیثوں پر نظر رکھتے ہیں. سب حدیثوں جو ان کے دور میں چلتی تھی اور وہ تو ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں تھی تو لاکھوں کی تعداد میں جو احادیث مبارکہ چلتی تھی وہ سب پر نظر رکھنے والے ہیں وہ بتا رہے ہیں احادیث بھی کثیر ہے تو قرآن حدیث آ گیا اور سال سے ان کی باتیں تو گینی نہیں جاتی <سؤال> کہ انہوں نے کہا کہا شرارتیوں کو اب بات وہ سمجھنا جو تیسرے کال آئے پھر تب کرتا سر کہ یہاں پر اب یہ بھی کہنا خالی کہ فلاں گالیاں نکالتا ہے تو برا ہے نہیں یہ کہنا ہے پوری گالیاں نکالتا ہے تو برا دیر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 किसको निकालता है कि नरफान के साथ निकालता है और क्यों निकालता है भाई पहले तो, तो हमें पता नहीं था अब तो चुश्ती का बयान सुन लिया आप तो हमें मालूम हो गया तो शरीयत तो शरीय सामने रख दिया और उसने चैलेंज किया भाई कोई आए झूठा करने वाला गलत करने वाला اگر کسی میں تو میرے پاس نہیں کو بھی یہ گالیاں شمار ہوں سب چیز میرے ذہن میں ہے اب میرے بھائی بات کو سمجھ لو قرآن مزید حمید مستقبل کی گالیاں بھی دیتا ہے کو حال کی بھی دیتا ہے شرارتی فسادیوں کو مستقبل کی بھی دیکھتا ہے اور حال کی بھی ماضی کی بھی دیکھتا ہے مستقبل کی سنا سے میں ہو گیا اللہ فرماتا اس کے لیے اس کے سون پر نشان لگاؤں گا کیا مت کرو جی مستقبل اس کے ساتھ جو مستقبل میں کرے گا اس کو ان, ان الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور کباہت کی طرح آپ خود محسوس کر رہے ہیں فرماتا ہے <سؤال> اس کے پر سوٹ کس کا ہوتا ہے دو جانو دو جانو ایک ہاتھی دوسرا چیل اب اللہ تعالیٰ اس کے ناک کو ناک کہنا یہاں نہیں کر رہا کیا کیا فر مارا سور تیسروں سے بہو اسی بن مغیرہ میں ماں بھی کاغب ہے کی ماں بدکاری کرواتی ہے ایک چرواہے سے یہ پیدا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے سورج سے نون کے اندر اور خود لمبا دادا سنی اور شفتیں تو اس کی ہیں جو ہیں فرمایا پیچھے بیان کر کے فرماتا ہے یہ بڑی بات یہ ہے کہ حرام دادا بابا کی حرامی تھی اب سب کے لیے ہونا نہ ہونا برابر تھا تو سب تو بن گیا اچھا گناہ اس کی ماں نے کیا اور یہ حرامی ہونا اس کا بہت بڑا عیب تھا اور ماضی کا تھا یہ ماضی میں ہوا اللہ معلوم ماضی کو بھی بیان کرتا ہے جبتا ہے جب ڈالتا ہے سمجھے اب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے چند باتیں سنا چاہوں جن کے اندر یعنی وہ آیات مبارکہ تھے کہادی مبارکہ کے سلسلے میں امام ناغری کا دعویٰ ہے دلی سے ثابت کرتا کرخاری شریف میں ہے ایک شخص کے اپنے قبیلے کے برادری کے سردار کے حالت کے وہ آ رہے ہیں آپ گھر میں تشریف فرما ہیں دیکھ کر فرماتا ہے بے سا خل آشیر آشیر برادری کا بڑا وڈا پینٹا بناتا گیا پیڑا بکری دار آئی سب ہو شاہ جب وہ آ جاتا ہے آپ رہی سلا تو تصویر کھڑے ہو جاتے ہیں ہوش اخلاقی کے ساتھ کے ساتھ آپ دکھاتے ہیں جب چلا جاتا ہے اما عائشہ پورچ نے یاد سننا پہلے آپ نے وہ فرمایا بعد میں یہ عمل کر کے دکھا دیا یہ عمل وہ کور پہلے اس کی برائی بیانا کہا کہ ان لفظوں کے ساتھ پوری برادری جو بیٹھا ہے بٹھایا ہے کھڑے ہوئے امل کیا آپ شاشن کر میرے پتا متا آئے فہاشن پتی روایت میں فاحشہ تو مجھے بے حیا کم دیکھا साथ ही में फरमाया बदतरी शख्स वो होता है कि जिसकी जिसकी इज्जत लोग करें उसके शख्स बचने के लिए उसके शख्स वो बदतरीन शख्स क्या बताओ कि ये जो शख्स आया था لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے شاخوں بچے اور میں بھی اپنی امت کو یہ اپنے عمل سے بتا رہا کہ اگر ایسے کمینے اور شرارتی ہوں نا جن کو پیچھ پیچھے تم بھی برا بولتے ہو اور ان کے ظلم کی وجہ سے وہ حقدار بھی ہے کہ بولا جائے تمہارے گالیاں نکالنا میری طرح جائز ہے میں نے نکال دوں اس کو کہ یہ برا شخص ہے لیکن عمل میں نے ایسا کیا کھڑے ہو کر کہ بدہ ہے یہ میں امت کو بتانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں کہ شریر کے شر سے بچنے کے لیے جس کو سمجھتے ہو یہ چوبیس ہے ظالم ہے علانیہ فاسق ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے اگر تم ایسا کرو گے تو تم پر کوئی حرض نہیں لیکن ایک بات نہیں میں رکھنا کمال جائیں قربان جائیں آپ صلاح تو بتسم سے کہ دیکھو قول و فیل. قول میں وہ فرما دیا ان کو خبردار کرنا تھا یہ کیسا شخص ہے جب فتر, اس کے فطرے اور شرارت سے خبردار کرنا تھا تو اپنوں کو بتا دیا قول سے یہ سبت کیا قول سے تعلیم ان کی کر دی اور عمل سے بھی شرب پڑھا دیا لیکن جیل میں رکھنا آپ نے یہ نہیں کیا کہ جب وہ سامنے آیا ہو آپ اس کی تعریف شروع کر دیو آپ نے تعریف نہیں کی تاکہ نہ بن جائے نہیں بلکہ یہ کیا عمل سے تو تعمیر مقصود تھی وہ عمل سے تعمیر جو کاؤن سے مقصود تھی وہ کام سے ہر اس رایا ہمیں سنگا بتا دیا عمل سے اس نے معاشرت کا سبب دیا ہے جب آ جائے تو آ جائے تو یہ معاشرت کروان اور اس کے شرط بھی خبردار ہو کرنا جب شامل پھر کیا ہے شروع کر جو کچھ میں نے کہا ہے بیان کیا ہے یہ شروعات بخاری کا خلاصہ ہے ادھر تو بخاری میں امام آئینی نہیں اسی طرح اور دوسرے ہمارے دیگر بشاخ کو کہا ہمارے ادھر کے وہ سب یہ باتیں لکھ رہے ہیں ان کا خلاصہ میں چلیے تو تم نے دکھا دیا یہ بتا کہ فوہش سب کے ساتھ فوہش شامل ہو جائے یہ بھی ابھی میں کہیں آیا ہے یعنی بات بے حریالی کی ہو سات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 ادھر جس طرح کی ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام نے یہ سب کیا ضرورت کے تحت آپ علیہ السلام نے سب کے ساتھ کوش بھی یعنی کیا مطلب کہ سب اور کوش دونوں کو جمع کیا لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ وہ کس میں آ جائے گا وہ آپ علیہ الصلاح اسلام پر واجب کے درجے میں آ جائے گا کیا انتہائی شروع ہے نہ بے حیات تبان تھے نہ نہ طبیعت شریف سے بے حجائی تھی اور نہ تکلو فن ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کی بے حجائی کی طبیعت نہیں ہوتی لیکن دوسروں کو ہنسانے دوسروں کو کے لیے دوسروں کو چڑانے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے پھر موقع دیتا ہے آپ علیہ السلام دونوں سے پاک لیکن جب ایک ضرورت دینی شرعی آئی نا آپ علیہ تو والتسلیم میں سب مالفو کیا اور پہلے ہمارے سمجھا حدیث کی کتاب میں یہ تین تو میرے ہاتھ میں کچھ پڑی ہوئی میں سب سے پہلے امام بخاری اللہ کی کتاب الاداب المفرد جو لکھی ہی آدام پہ حیات اس پر شرح ہے فضل اللہ جی رانی جو بندی ہے اربند فضل اللہ ہی سمد شرح آداب مفرد جلد نمبر دو دارل کو بیروت کی چھپی صفحہ نمبر دو سو انسی کر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 امام بخاری ہے مان کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ادب ہے کیونکہ ادب سکھا رہے ہیں ان کے بعد امام نسائی کی سونا نے کوبرا ایک ہے ان کی سونا نے مجتبا مجتبا مجھ تباہ نے سونا کوبرا پہلے آپ نے سونا میں قبرا لکھی تھی پھر اس سے تھوڑا یہ نکال کر کے لہ ایک بنائی تو وہ سونا میں مشتبہ بنا نسائی شریف ہی مشہور کے سوائی سونا نے نسائی جو ہے اس کی اصل تھی سونا میں کبرا تو اس کے اندر ہے تیسرے نمبر پر شرف شرف و مشکل آفار امام پہاڑی یہ سے ان کے بہت بڑے موقف ہوئے ہیں ان کی وفات شریف ہے تین سو اکیس ہری میں اور پیدائش ہے دو سو انتالیس ہری میں سمجھ آ رہی ہے یہ امام بخاری کے عمل سے کچھ وقت پایا ہے سمجھ نہیں آ رہا تین ہو گئے چوتھے نمبر پر شہد سنگا امام بابا بھی اب حبیب شریف کی طرف آتا ہوں جس کتاب سے چاہیں اس کے علاوہ اور بھی آسان کر دوں آپ کے لیے حوالے کے طور پر نشکات شریف مشہور ہو گئی مفتی احمد یار گجراتی جانتے ہیں آپ اس نے شرح لکھی ہے اس پہ تو حضرت نے میرا عادت الماجی یہ جی شرح ہے اس کی جلد نمبر چھ قادری پبل اردو بازار لاہور کی جو چھپی ہوئی ہے اس کے صفحہ نمبر تین سو پچاس جلد نمبر چھ سفا تین سو پچاس جو ترجمہ ہے اچھا اس کے علاوہ کتاب پڑھی ہوئی ہے لوگ الحدیف یہ وہاں جس کا نام ہے وحید الزمان نواب وحید الزمان لغات پر حمیش میں میرے خیال میں ہنر کے مادہ کے تحت لکھا ہے مقصد یہ ہے کہ اپنے اور غیر سب اس پر مت ٹھیک ہے اب حدیث کی عبارت بارد عرب بارد عربی میں پڑھ کر ترجمہ مفتی میں بھی سے کرتا ہوں اور وہ جو, جو ترجمہ اس نے کیا ہے نا وہ ہندو زبان ہے وہ ترجمہ وہ چیز مہنگا ترجمہ ہے آپ دیکھ چکے منت ازا بے حضائل حضرت ربیب نے کیا حمل اللہ ہو تالعال ہو کس سب قصہ پہلے بیان کر دوں جس طرح کے اعلیٰ تبن مفرت میں ہے شرم اشکل اثا تہاڑی میں ہے کہ حضرت نے کو دیکھا وہ کیا کر رہا ہے زمانے چاہری والے دعوے اور پکارے کر رہا ہے یعنی <سؤال> چاند <سؤال> <جانگ> اور اپنے امتاد کے لیے اپنی برادری کو بلاتا ہے اور انہیں لفظوں کے ساتھ جن لفظوں کے زمانہ جمانا میں بلاتے تھے کیا فلانے کھانوں والے کٹے ہو جاؤ آ جاؤ میرے آ جاؤ سر اپنی برادری ندنا کٹھے ہو جاؤ رائڈی گیرتوں لڑکا گیا گزرو بیٹھے تمہیں ہزار نہیں آئی میرے ہو گیا یہ پارک میں دعوی جگلی ہے بھیا کاف نے دیکھا اسی طرح کسی شخص کو بلاتے کسی شخص کو وہ رہا ہے اپنی برابری کو آج آپ میری مدد آتے آپ نے فرمایا جا اپنے باپ کی شرم گا اپنے منہ میں ڈال گیا اور ہندو زمانے لام وا لوڑے پڑا یہ لفظ تک میں نہیں ہے کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ قابو میں ڈال لوگ جو بیٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ حیرت سے تکنے لگے صحابی رسول اور وہ بھی ابیے بنے جن کے جن سے قرآن مجید رسول اللہ بڑے شوق سے سنتے تھے سبحان اللہ. یہ وہی ہے قاری. نے جن کو ترف بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ون کیا کہہ رہا ہے آخر پٹ پٹ کر دو کیسی بات کر رہا ہے شاہ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے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 اور جاہلیت کے جلیت والی دعوت دے جاہلیت والی دعوت دعوت دعوت دعوت دے اکاڑے یا دا. لا فلاں یا فلاں یا لل فلاں یا لا فلاں لاس پگا سر کا کوئی آؤ میں مرنا پہ پا جاؤ میری برادری آ جاؤ یہ دو فراہم آ گئے تھے آج بیٹھی جائے نہیں ہوتی ہے کہا پھر بھی سجما جی بن سکتا ہے خیر جو جاہلیت کی نسبتوں سے اپنے کو منسوخ کرے اس کے منہ میں اس کے باپ کی شرمگاہ دے دو اور کنایا نہ کرو چھپاؤ نہیں صاف اب بات کو سمجھنا اس کے تحت اس کے تحت بری کا محمودیت اندر ہے یہ ہے طریقہ محمدیہ کتاب ہے مشہور زمانہ ایمام برکلی برکلی بھی کہتے ہیں برکلی بھی اس کی شرح ہے یہ جناب آپ فرماتے ہیں مذمت ہو رہی ہے کہ بے حیائی کی بات بالکل نہیں ہونی چاہیے یہ صفحہ نمبر دو سو دو اس کی تیسری ہے بولو کتنا ہے تیسری دو سو دو سو دو فرماتے ہیں کہ الحاب شب گیارہ نمبر تک زبان کی آفات اور برائی بہانو الفاظ تعبیر انل امول مستقبہ بال ابارتی شریف کبھی چیزیں بے حیائی کی چیزیں یعنی جو حیات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کبھی ہی... واضح لفظوں میں بیان کرنا یہ کیا ہے فوش ہے فرمایا بہ یا دن کا فی الفاظ الفار ہے زیادہ تر یہ جماعت کے جما اور اس کے آلات ان چیزوں میں استعمال ہوتا ہے کدائے حاجت بال پشا پکھانے کے مطابق سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے کٹی کھانا کہنے کی بجائے مسلمان لوگ بیت الخلا کیا کہتے ہیں اچھا میں نے کٹی خانہ کہا کہ نہیں لیکن اب کوئی کہے کبال ابھی ہے یا اسروٹا بھی ہے بھائی کیا مقصود ہے اب میں پہچان کرانا ہے کہ یار جس کو یہ کہتے ہیں اس کو ہمارے ارد میں حیاب کے طور پر بیت الخلا کہتے ہیں کہتے ہیں پیشاب پخانے جا رہا ہے تو یہ نہیں کہتے میں پخانے کر کے آ جاؤں نہیں کہتے ہیں جی خزائے حاصل کے لے جا رہا ہیں یہ الفاظ کے بولے جا رہے ہیں چھپا چھپا اسی وجہ سے بولے جا رہے ہیں کہ اسلام حیاب کا مذہب ہے شرم مطلب ہے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 چھپانے والے پلتا رکھنے والے یہ پسند ہے اس بہت کچھ سوال مجھے